بے شک اللہ جانتا ہے اس مانوہ ہے اور زمے کے سب غیب اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے